الصيفان الردينينِ بِسم الله الرحمن الرحييم قه الكداب عَلَ إ كلمَد سوَو بناَا وَوبكم الله نعبَُه الله ال نبُضَ إَّ الله وَلا نُشكَ به شيء وَلا ييتَّخذَ بعدناَا بعض أربابًا منِدون الله فَإن فَقُول بِعنّا مسلم اعلی کتاب کے ساتھ پیچھے نصارہ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی یہاں سے یہود و نصارہ دونوں کو دعوت دی جا رہی ہے اتحاد کی اللہ تبارک و تعالی نے عرشا فرمایا حبیب کلا فرما دیں یا اہل کتاب اے اہل کتاب تعلی ولیمت صواً بین بیننا و بینکم بہ کہ آ جاؤ اس کلمے پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو بات تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے جی اللہ نعبد اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے ولا نصر کبھی شعہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ولا بلاب العباد من دون اللہ اور ہم میں سے بعض بعض کو رب نہیں بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں, نہیں, نہیں بنائیں گے نہیں یہ تین باتیں جو ایک ہی کلمہ ہیں کلم توحید تینوں کو ہی مختلف انداز میں بیان کیا گیا ایک اللہ کی عبادت کرنا توحید عید ولان و شری کبھی شعرک نہ کرنا یہ بھی تو عید ولاب الآباد نباب مندّہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب محمد. نہیں مانیں گے یہ بھی توحید یعنی توحید کا مسئلہ جو ہے وہ تین مختلف زاویوں کے ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ یہودی بھی اسی بات کے مدعی تھے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور مشرے یہ نثارہ جو تھے وہ بھی اسی بات کے دعوی دار تھے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تارا نے ارشا فرمایا حبیب پیارے علیہ اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے تو پھر آپ انہیں کہیں کہ جو ہماری مشترکات ہیں توحید والی انہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں توحید والی بات پہ جمع ہو جاتے ہیں پھر جو چیزیں تم میں تو ہید کے خلاف ہوں وہ ہم تمہیں بتا دیں گے تم انہیں چھوڑ دو اور بر تنزل بر صبیر تلطف کوئی بات اگر تمہیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم تو ہید سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہمیں بتا دینا ہم انہیں چھوڑ دیں کال قلعہ دن سب بیننا بہن حکم اور تم آؤ تو صحیح کلمہ توحید پر جمع ہو جاتے ہیں ظاہری بات ہے اب یہودی جو ہیں وہ جب اس بات پر آتے دعویٰ تو تھا ان کا توحید کو ماننے کا جب وہ آتے اس بات پر کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی آپ بتائیں ہمارا کون سا کام ایسا ہے جو ہم نے رب بار کو تعالیٰ کی توحید کے خلاف کیا ہوا ہے یہ تو ہمارا وہ پختہ قیدہ ہے اس میں رتی برابر بھی ہم دائیں بائی نہیں ہو سکتے تو بتائیں جن یہودیوں نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانا ہوا تھا یہ کہاں توحید تھی بلائی تخلاب اللہ, اللہ کو نسرانی تھے ہاتم کا نسرانی تھا یہ بھی میرے عدی بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ جب السلام کے پاس آئے نا تو انہوں نے ایک اشکال پیش کیا کہ آپ یہ قرآن کا الزام ہے نصرانیوں پر کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو لوگوں کو رب مان لیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان میں رہا ہوں میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہوں یہ عدیث موجود ہے سر غور سے سماعت فرمائے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ کیا آپ کے نصرانیوں میں ایسا ہے جو کچھ ان کے مولوی ان کے مشتی ان کے صوفی پیر بزرگ جتنے بھی ہیں جو بھی آج کے حساب سے نام لیں ان کا درویش جو ہے تمہارے جو کچھ وہ کہہ دیں اسی کو وہ حلال اور جو کچھ وہ کہہ دیں اسی کو وہ حرام نہیں سمجھتے انہوں نے کہ یہ تو ہے میں ایک طرف رب نے کسی چیز کو حلال کیا دوسری طرف کا حکم ایسا نہیں ہوگا لیکن اپنے جوگی پادری راہ روحان احبار جو ہیں ان کے کہنے پر رب حلال کہہ رہا ہے وہ حرام سمجھ لیں گے کیونکہ اس نے فتوا دے دیا ہے اور جس چیز کو رب حرام کہے اور مخلاف اس کے ان کا موروی صوفی مفتی جو ہے وہ اسے رب کے حرام کو حلال کہہ دے تو وہ اسے مان لیں گے حالانکہ رب حرام کہہ رہا ہے اس نے کہہ دیا حلال ہے تو انہوں نے حلال مان لیا آکل صاحب میں یہ بات ہے انہوں نے انہوں نے کہا یہ تو ہے اکل سامنے میں اتخاص رب یہی رب ماننا کسی کو غیر اللہ آ گئی رب تبارک و تعالی نے جب جن چیزوں کو حرام کرنا تھا کر دیا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسب سے پوری شریعت ہم تک پہنچ گئی پوری شریعت ہم تک پہنچ گئی جس چیز کو ربت بار کو تالیں حلال ٹھہرانا تھا حلال ٹھہر گئی جس سے حرام ٹھہرانا تھا حرام ٹھہر گیا اب ہم لوگوں کے مولویوں کے پیروں کے مفتیوں کے نوز بلّہ یہاں تک کے حکمرانوں کے نام پر حلال اور حرام کرتے کرتے یہی آپ عمران خان کو دیکھ لیں گھروں سے ان کی بیوی بچے کلمہ پڑھ چکے ہوتے تھے کہتے میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا کہ منہ لیک والے گھر سے باہر جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ان کی بیوی بچے میرے ساتھ مل چکے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی مثال لاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے کبھی کوئی فٹ کر رہا ہے اتنا حیات شرم نہیں رہا اور جو بھی یہ کہہ دیں شام تک ساری اس کی جماعت کے چاہے مولوی ہوں چاہے پیروں چاہے جو بھی ہوں وہ سارے کے سارے اسے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں عجیب بد دماغ جمع ہوئے ہیں سارے یہاں اور جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں وہ حرام ہو گئے جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں وہ حلال ہو گئے اور کئی بار یہ کہہ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی پرورش ایسے ہی کرتا ہے یعنی مجھے بھی اللہ تمارک و تعالیٰ ایسے تربیت دے رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تربیت دی ہے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے بات کو اور نقول بلّہ منظال کامن تھی ایسی ہے پھر بھی پیچھے ہاتھ بانگ کے کھڑی ہے کسی بھی مسلمان بندے نے آج تک ربوے میں اپنا دفتر نہیں کھولا انہوں نے اپنا دفتر وہاں بھی کھول لیا ربوے میں دفتر کھول لیے اور قوم ہے ایسی لٹو بنی بیٹھی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ایک پنجاب کا ایک بہت لاہور کے ہے, کہ ایک پیر ہے بہت بڑا وہ نامورات اس کے ساتھ ملے اس کی جماعت کا ایک مولوی ہے بہت بڑا اس سے کسی نے کہا کہ یہ پیر صاحب جو ہے آپ کے ادھر مل گیا عمران خان کے ساتھ تو یہ تو جائز نہیں ہے آپ کا پھر کرنا پیر صاحب کیوں مل گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو نہیں پتا وہ تو لفاڑا بند ہے تو آگے سے اس نے کہا اس نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کو رسول اللہ نے حکم دیا ہے رسول اللہ نے حکم دیا کہ تو اس کے ساتھ مل جا ارے مدینے میں تھے پیر تو وہیں پہ رسول اللہ صاحب نے حکم دیا تو اس کے ساتھ شتاح خان کے ساتھ مل جا کہتے ہیں پیر صاحب نے وہیں پہ پھر گوشہ نشینی اختیار کی وہیں پہ بیٹھے رہے وہاں سے پھر یہاں آئے تو پھر پیر صاحب بڑا عرصہ تک علیحدہ رہے پھر جا کر پیر صاحب وغیرہ تمہیں ایسے تھوڑے ان اب بتائیں نا اب انہیں پیر صاحب کے مرید جو مولوی ہیں ملا ہیں ان کی طرف سے یہ فتوے آ رہے ہیں کہ جب پیر صاحب کسی مرید کے گھر ووٹ مانگنے جائیں گے اگر مرید نے ووٹ دینے سے نہ کر دی تو مرید کی بیتلی ٹوٹ جائے گی مرید کی بیت ہی رہے گی اندازہ لگائیں یہ کہاں تک جا پہنچے ہیں بتائیں بھائی حالات ایسے بھی دیکھ رہے تھے ہم نے یہ اتحاد رب نہیں ہے تو کیا بھائی انہوں نے حکمرانوں کو رب مان لیا ہے انہوں نے مولویوں پیروں صوفیوں کو رب مان لیا ہے انہوں نے یہی سمجھا امام راضی رحم اللہ نے مبارک ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو رب مان لیا ہے امام راضی رحمہ اللہ نے وہاں فرمایا فرمایا کہ انہوں نے مولیوں کو پیروں کو رب مان لیا ہے پیروں کو رب مان لیا ہے ایک مولی مجھے کہنے لگا یار امام راضی کو بھابی ہے میں کیوں انہوں نے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے میں نے کہا تم نے بھی ویسا کیا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ایک بندے کے سامنے پاک بیان کی گئی راجر کا فرمان ہے, ہے, میرے میرے ہے, ہے, مانا مانا ہے پیر کا حکم بڑا ہے تو یہی تو خاص رب ہے بھائی آج آپ دیکھیں نا لوگوں کو پوچھیں ہاں بھی تیرے نزدیک رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اہم ہے یا تیرے مولوی پیر کا فتویٰ اہم ہے اور پیر مولوی بھی گئی جو جائ قسم کے لوگ ہیں اور بندر کی طرح ایک ایک قلعے پہ بندے ہوئے ہیں وہی وہ پہ جناب گھومے جا رہے ہیں انہیں جناب دنیا کا پتہ تک نہیں ہے کیا علیہ السلام کے ساتھ کیا پیت رہی ہے ان کے ساتھ کیا حالات ہیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے ٹٹی پوٹی کے مسائل بیان کر رہے ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں آگے پوچھتے ہیں ہاں جی وضو کیسے ٹوٹتا ہے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ پوچھتے ہیں یہ نہیں پوچھتے یہ خلافت ٹوٹی ہے اس کا کیا کر رہے روزہ ٹوٹ جائے یعنی کی حکومت کے قیام کے لیے تو آکر شام رکھے جا رہے تھے راستے میں آ روزہ رکھو تو سارے روزہ کھو تو جا کے ہو سکے تمہیں جہاد کرنا پڑے بتائیں بھائی یہ روزہ اتنی چھوٹ دے رہا ہے غلبے کے کام کر رہا ہے تو ہم نے کیا بتائے اپنے ہی مولوی خلافت کا نام لینے کو تیار نہیں اپنے ہی لوگ خلافت کے نام لینے کو تیار نہیں ہے جہاں پہ خلافت کے نام جا کہتا ہے لے جی یہ امریکہ کے مخالف ہو گئے یہ برطانیہ کے مخالف ہو گئے ہاں جی انہوں نے گھسا پیٹا مردہ اٹھا کے ہمارے اوپر ڈال دی ہے اسے کپڑے دیے پہنا دیے آج مسلمان کو اپنی پہچان تک نہیں رہی اور انتہائی حیران کو نہ بات یہ ہے کہ جب قومیں ان کے ضمیر مردہ, مردہ ہو جائے نا پھر وہ ایسے جلیل ہوتے ہیں وہ اپنے دشمن کو اپنا خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں بھی کل کل سے کتنے بندے جناب بھی تھی؟ <سؤال> رسول اللہ علیہ سے ملتا تھا مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا میں نے کہا تمہیں بڑی رحم دل تھی میں نے کہا بڑی رحم دے دی جس نے کاتیائی کو اپنا بیٹا کہا پرائ ملتی جتنی سیکورٹی وہاں پہ مرزا سور کو ملی ہوئی ہاؤس بھی سامنے سے نظر آ جاتا ہے جتنا قریب چڑھ تو میں دکھائی نہیں دے گا اس کے گھر ایسے جناب انہوں نے سیکورٹی میں بنایا ہوا اس کے گھر کوئی بندہ کیا پرندہ تک نہیں وہاں پہنچ سکتا ایسی جگہ پہ اس کے گھر بنایا ہوا مل سے مسرور کا اور اتنی سیکورٹی ہے اتنا پروپرکول ہے اس کا وہاں میں نے کہا جو اسے اپنا بیٹا بنائے قادیانیوں کو اور وہاں ان کو نیشنلٹیاں دے یہاں سے کوئی بھی کیا دے پہ کا نہیں ہے مجھے یہاں خطرہ پاکستان میں انہیں یہاں ٹک سے پہلے جناب اسے ویزا دیتے ہیں ہاں بلواتے ہیں اپنے ہاتھ ٹھہراتے ہیں انہیں کاروبار تک دیتے ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں فنڈ دیتے ہیں انہیں یہ بڑا مظلوم ہے بھائی اور یہ ذلیل کے بچے اسے جناب سیازی ثابت کرتے پھرتے ہیں آپ کو نہیں پتا خلافت اسے توڑنے میں کس کا ہاتھ ہے خلافت توڑنے میں برطانیہ کا ہاتھ ہے ہم فرے کہاں کا تھا وہی کا تھا اور انہوں نے باقی یہ پانچ جسوس اہل اسلام کی ممرکوں میں بھیجے تھے وہی کہتے تھے سارے اور یہاں ہندوستان میں کے حکومت توڑنے والا یہی یہ برطانیہ کے بدماش تھا اور آج ہم انہی کو جناب اپنا خیر کہا کہتے بڑی رین دے تھی یہ کہاں پہ پروگرام چل رہے ہیں آپ کے پاکستان کی ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں پاکستانی ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں ان سے جناب بنو آشن سے ثابت کیا جا رہا ہے عجیب نظام ہے اتنے بھی پاگل ہوتے ہیں بندے یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کئی بار بیان کیا آپ کے سامنے کہ ابو اجال جو ہے اس کی تو برسی منائی جاتی ہے پاکستان میں اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے جناب اینکر ٹی وی میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو خوش اخلاق کہنے والے وہ بھی جناب اس کی اسے شہید کہتے ہیں شہید بدن کہتے ہیں وہ وطن کے لیے شہید ہوا تھا ظہری بات ہے سیاب کرام تو وطن کے لیے شہید نہیں ہوئے وہ تو دین کے لیے شہید ہوئے یہ ہے وطن پرست مشرق انہیں تو اپنے وطن کی ضرورت ہے نا انہیں اسلام کی ضرورت ہی کہاں ہے تو انہیں پھر ابو اجال جو ہے نا اس کی جو فکر ہے وہ پسند آئی ہے امام الا سید الام کا دین پسند نہیں آیا آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے جا آپ کو پتہ چل جائے اس برسی میں کون کون چھانلتا تھا مومبتیاں جلائی ابو اجال کی یاد میں نام ان کے مبشر رقمان اس طرح کے نام ہیں ان کے مسلمانوں والے نام ہیں ان کے اور دکھ انہیں ابو اجال کے جانے کا منا رہے ہیں ابو اجال کا تو کیا آپ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں سارے لینے کے انگریز یہاں کے حکمران سارے ڈوبے مرے جا رہے ہیں یہ عمران خان کا بیان ہے کہتے یہ میری میری, میری میری ماں کی طرح تھی بتائیں بھائی ہم نے کہا ہم آپ کی ماں کے مرنے پر آپ سے افسوس کرتے ہیں آپ کی ماں ہے نا وہ مانے ماں بھی یہ جتنے بھی لبرل ہیں ایک, ایک بیٹھے ہیں سارے کے سارے اسے اپنی ماں کا درجہ دے رہے ہیں اور کئی تو نور بلّہ مولوی تک ایسے کبھی نہ نکلے وہ بھی اسے سی آزادی کہہ رہے تھے مولوی سی آزادی کہہ رہے تھے بندہ یار جب دین کا رابر وہی چور نکلے وہی وہ چور نکلے گھر کا سامان ہاں جی ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے مجھے بات کس طرف جا رہی ہے یہ تو آپ لوگوں کے منہ سے سن چکے ہیں مجھے میں خود ایک سفر میں تھا راستے میں ڈرائیور بیٹھا وہ کہنے لگا میں یورپی ممالک میں سے کسی ملک کا نام لیا میں بھائی جا رہا ہوں مجھے نصیحت کرنے لگا آپ بھی کوشش کریں آپ دو سفر ضرور کریں زندگی میں میں نے کہا کون سے کہتا ہے کہ مدینے کا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیسا ہے اور آپ ایک سفر یورپ کا کریں میں نے کہا پھر کہتا ہے آپ کو پتہ چلے مسلمان کیسے ہیں کہتا ہے یورپ میں مسلمان رہتے ہیں مسلمان یورپ میں رہتے ہیں وہ صرف ان کی چار چیزیں دیکھ کے انہی کو مسلمان سمجھے پھرتے ہیں جن لوگوں کو توحید کی اہمیت ہی معلوم نہ ہو. جن کو یہ پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے غلام کی کیا پتا اللہ تبارک میں سے کوئی بھی اے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائے ان باتوں پر آ جائیں اکٹھے ہو جائیں حبیب پیارے اگر یہ آپ بھی نہ مانے یہ آپ بھی پیٹ پھیرے یہ نہ اس بات کی طرف تو فکول انہیں انہیں جاتے ہوئے یہ کہہ دیں آپ اے مسلمون مسلم گواہ بن جاؤ مسلمون ہم تو اپنے رب کے حکم پر سر چکا کو, کو مانتے اللہ اکبر کبیرا اللہ فرمایا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ ذہن میں رہے یہودی اور نسرانی جو ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا جیسے مشرقین مکہ کا دعویٰ تھا نعود بلّہ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ براہ علیہ السلام ہمارے دین پر تھے یعنی نعوذ باللہ مشرق تھے اور یہودی کہتے تھے کہ براہ علیہ السلام ہمارے دین پر تھے یہودی تھے نسرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے یعنی نسرانی تھے اللہ تبارک وطار صاحب ابار کر انہیں جواب دیا میں کہ اہل کتاب تم علیہ السلام کے معاملے میں ہی کیوں کرتے ہو وہ بدتمیزی جھگڑا کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کیوں کرتے ہو حالانکہ وما اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو انجیل کیوں کہ یہ نسرانی انجیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ رہی ہیں تو تم جو کتاب آہی ان کے بعد رہی ہے ہزار سال بعد تم امرا علیہ السلام جو ہزار سال پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کو اس کتاب کا پیروکار کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کیسے روا ہو سکتا ہے تمہارے لیے کہ تم ایسا دعویٰ کرو کہ مرا علیہ السلام یہ کے ماننے والے تھے یا نسلانیت کے ماننے والے تھے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ تمہیں عقل کیوں نہیں ہاتھی ہو پاگلو کیسی باتیں کرتے ہو تم ایک ہزار سال پہلے بندہ گزرو ایک ہزار سال پہلے بندہ گزرا ہو تو اسے یہ کہنا کہ وہ جناب ہزار سال بعد ایک جماعت آ رہی ہے اسے کہنا کہ وہ بندہ کسی جماعت کا تھا یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتی اللہ تم ان باتوں میں جھگڑ رہے ہو ہمارے ساتھ جن کا تمہیں علم ہے تمہیں پتہ تم تمہیں علم ہونے کے باتیں کرتے ہو اور پھر تم ان معاملوں میں کیوں جب تم علم والے معاملے میں اتنے پاگل اور میں تمہیں ہے. اس میں اتنے بڑے پاگل اور کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تاریخ کا تمہیں پتہ نہیں اتنی جہانت والے اور جڑ والے کام کر رہے ہو تو جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے فن میں تو ہاتھ تو علم تو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے ان ہمارے ساتھ جن باتوں کا تمہیں علم ہے ان باتوں میں اتنے پاگل ہو اتنے احمق ہو کہ تم جناب کہتے پھرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سے ہزار سال بعد آنے والے دین کے پیروکار تھے ان کی یہ سیت کے پیروکار تھے ان کے مذہب کے مسئلے کے پیروکار تھے میں اتنی جاننے کے باوجود تم ایسی باتیں بونگیاں مارتے پھرتے ہو تو رقت بارک و تعالیٰ میں پھر ان باتوں میں تمہارا تو لڑنا بنتے نہیں جن کو تمہیں پتہ ہی بات تو نہیں بنتا. اللہ, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انہیں. اللہ اکبر تینوں گروہوں کو ایک دم اکٹھا کر کے جواب دیا یہودیوں کو نصرانیوں کو مشرکوں کو یہودیوں کو دعویٰ تھا ہمارے ہیں دعویٰ ہے ہمارے, ہمارے, ہمارے مشرق کہتے ہیں ہمارے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے یہودی مانتے ہیں نسرانی مانتے ہیں مکے کے مشرق بھی مانتے ہیں <تصحیح> ہے یا نہیں یہ عقانی میں ثلاثہ ان کا نظریہ ہے تصلیص کا نسرانیوں کا اور یہودیوں کا نظریہ ہے کہ حضیر علیہ السلام رب کے بیٹھے ہیں اور مسلم جو ہیں وہ تو ہر موتی کو رب کو رب مان لیتے ہیں ربت بارے نے شاہ فرمایا ما براہیم یہودی یا ولا یا ما ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ہنیف مسلم مسلمہ لیکن ہاں وہ حنیف تھے مطلب کیا ہے ہر باطل سے جدا تھے وہ ہر باطل سے نفرت کرنے والے تھے مسلمہ وہ صرف اپنے رب کے حکم پر سر چکانے والے بس اپنے رب کے حکم کو ماننے والے تھے مشرقین اور وہ مشرقوں میں سے بھی نہ تھے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مشرقوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آ کے خود بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کا دعویٰ بھی جھوٹا نسلانیوں کا بھی جھوٹا مشرقوں کا بھی جھوٹا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہے کون ابراہیم کا قریبی ہے پتا ہونا چاہیے نا یہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی تو وہی بندہ ہوگا جو ان کا پیروکار ہوگا پیروی جو ہے وہ بندے کو قریب کرتی ہے تم نے تو خدا تعالیٰ اللہ حکمرانوں کو الہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ, اللہ تبارک نے بات کھولی خبایا کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہے نا میں یہ جو آ کے آکا علیہ السلام کے پاس باس مباصہ کر رہے ہیں نصرانی اور بڑی دیر سے باس چل رہی ہے کہ اتنی ساری آیات کریمہ جو ہیں ان کو ان کے سامنے پڑھ دی گئی آکالیہ علیہ السلام ظاہری بات ہے اس کے علاوہ بھی تو گفتگو فرماتے ہوں گے اتنی لمبے چوڑے اتنے سارے دن وہاں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ لوگ نہ مباحثے سے مانتے ہیں نہ مناظرے سے مانتے ہیں اور نہ ہی مبالے سے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشا فرمایا حبیب کیا ان کا مقصد ماننا نہیں ہے یہ کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے تم راہ حق سے ہٹ جاؤ تم یہ دین چھوڑ دو یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے یہ ذہن رہے یہ گروہ ان کا جو آل اسلام کو دینی حق سے رہتا کرنے والا یہ گروہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے آج بھی وہ ہے آج بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یہودی نصرانی مشرق ہندو تک آل اسلام کو اسلام سے پھیرنے کے لیے یہ شدھی تحریک اٹھا کے دیکھیں آپ کیا ہے اتنی تحریکیں ان کی کام کر رہی ہیں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے اور اتنے مختلف جناب طریقوں سے آخر اسلام پر حملہ ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہماری مسلمان لڑکیوں کو پیار کے پھندے میں پھانس کے ان کے ساتھ نکاح کر کے شادیاں کر کے ان کو جناب اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جاتی ہوئی لڑکیاں جناب باہر سے نکلتی ہیں گھر سے باہر نکلتی ہیں برکے میں ہوتی ہیں برکے میں برقعہ پہنے لڑکیوں کو خاص طور پہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں وہ ہوٹلوں والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آگے پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے مسلمان بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جب ان کی گندی گوبیاں بنا کے انہیں جناب پھر جناب ایسا ایسا کر کے اپنے مذہب کی طرف پھیرا جاتا ہے بتائیں یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا ہے یہ وہاں ہو رہا جہاں پہ علیہ آل السلام کی ہزار سال حکومت رہی ہے آج ہماری غیرت کا ایسا جنازہ نکلا ہے پتہ تک نہیں تو پوچھتے تک نہیں ایسے لوگوں کو نا جواب جو آ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جیسے میں نے بھی پوچھا بدو ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن خلافت کا مسئلہ نہیں پوچھتے وہ کیسے ٹوٹی اے بدو کیسے کیسے ٹوٹتا وہ پوچھ لیتے ہیں خلافت نہیں پوچھتے خلافت کی کبار جو آ کر پھاڑ بیٹھے ہیں مسلمان یہ نہیں پوچھتے کہ اس کو پیمند کیسے لگیں گے اس کی سلائی کیسے ہوگی ایسے لوگوں کو حضرت عبداللہ بنی اللہ تعالیٰ نما نے جواب دیا تھا کوفے کے لوگ آئے نا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کہنے لگے بے شرم لوگ حسین کو جب شہید کیا تب یہ مسئلہ نہیں پوچھا تم نے مچھر مار کے مسئلہ پوچھنے آگے ہو ہے تو ایسے لوگوں کو یہ مسئلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر یہی پر مارے سارا دن جناب بدماشیں کرتے رہنا ساری رات جناب اور ایک منٹ سے پہلے جناب تقوی چڑھا سا یہ ارشا فرمائیں گے کیا ہے یعنی کہ پیسے حرام کے پیسے اٹھا کے حلال کو ڈھونڈ رہے ہیں کیسے ملے گا اللہ تبارک و تمہارے نے ارشا فرمایا جی دیکھیں میں ان کا یہ چاہتا ہے تو میرا یہ سے ہٹا دے اللہ تعالیٰ شہرون میں یہ گمراہ اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں مطلب کیا ہے یہ کسی کو کافر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی بندہ جو ہے نا وہ حق سے ہٹ جائے گا وہ نہ اس کا ببال ان پر بھی پڑے گا اس کا ببال ان پر بھی پڑے گا اللہ تبارک تبار کو ارشا فرما یا اہل الکتاب لم تخر آیات اللہ وانتم تشدوم میں اہل کتاب یہ ہودون سارا تم اللہ کی آیتوں کو کیوں انکار کرتے ہو وانتم تم حالانکہ تم گواہ ہو قرآن پاک کے تعلیمات جو قرآن پاک میں ہیں آپ علیہ السلام کے اساف شریفہ صحابہ اکرام کے اساف شریفہ قرآن کے اصاف یہاں تک یہ ان کی کتاب تو رات میں موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ میں خود ہو تم وہاں پڑھ چکے ہو قرآن کے یہی اوصاف ہوں گے امام علمبی علیہ السلام کے یہی اصاف ہوں گے تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا پھر کیوں انکار کرتے ہیں؟ پھر تو رب کی آئے کا یعنی وہ بھی رب کی آتے ہیں جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں یہ بھی رب کی آئے ہیں ہاں پڑھ کے تم پہلے منتظر تھے کہ آئے تو مانے جب آئے تو منکر ہو گئے یہودی بھی انتظار میں بیٹھے ہیں بھی انتظار میں بیٹھے ہیں آقل سامنے لانے میں بہت کیا دونوں کو موت پڑ گئی اللہ تبارک وطار نے ارشا فرمایا یا اہل کتاب الکتاب ہے لمتل میں اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو باطل کو حق کے ساتھ کیوں ملاتے ہو یہاں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حق ہوا ہے جو ان کی کتابوں کے اندر آکل شام کے اوسار موجود تھے آکل شام کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی یہ حق ہے اور باطل ان کی تحریفیں ان کی طرف سے جو رد و بدل ہے نا وہ باطل ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حق کے ساتھ باطل کیوں ملاتے ہو اس میں جو لکھا ہوا امام البیہ آئیں گے وہ آ گئے ہیں. قرآن اس میں لکھا تھا قرآن لائیں گے قرآن آ گیا ہے اب تم پھر ممکن کیوں ہو رہے ہو کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو گٹمڑ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعال نے ارشا فرمایا دیکھیں وہ تک تم اون الحق کا بحم تم تم جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہو, رہے ہو تم جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے اس وقت حق کو چھپائے گا جان بوجھ کر آج کے ملا پیر جو جمہوری لوگوں کے ساتھ مل کے تین حق کو چھپائے بیٹھے ہیں وہ بھی سارے کے سارے یہودیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں چاہے اپنے منہ سے کلمہ پڑھتے رہے ہیں لیکن یہ ساری آیتیں جو ہے نا یہ صرف مخاطب اس وقت کے اعلیٰ کتاب نہیں تھے آج کے دور کا بھی بندہ قرآن پڑھ کے ہیرا پھیلی کرے گا ڈنڈی مارے گا یہودیوں اور نسرانیوں کے طرح وہ بھی انہیں کے ساتھ کھڑا ہو یہ زین میرے مسئلہ یہ میں پکی بات آپ کے سامنے اللہ اتبار و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تھا